بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات دوستو اور ساتھیو، السلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر پانچ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو لیکچرز گزر چکے ہیں یعنی کہ ایک سے لے کے چار تک ان میں جو کانٹینٹ ڈلیور ہوا تھا آپ نے کتاب میں اچھی طرح پڑھا ہوگا اس کو سمجھا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کانسیپٹس کو ٹیسٹ کیا ہوگا چیلنج کیا ہوگا میں مختصر طور پہ بریفلی سمری بتاتا چلوں جو لیکچر چار میں ہم نے چیزیں کور کی تھیں ان کے بارے میں لیکچر نمبر چار میں کچھ تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ ہاؤ اے ڈیٹا ویئر ہاؤس از لیکن جو کی کانسیپٹ میری خواہش تھی کہ آپ گھر اپنے ساتھ لے کے جائیں لیکچر فور میں وہ تھا ہاؤ دا پیسز فٹ ٹوگیدر یعنی کہ جو ہم نے کانسیپٹس اور کمپوننٹس ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بہت مختصر طور پہ آپ کو میں نے بتائے تھے جیسے کہ ڈیٹا سورسز آپریشنل ڈیٹا بیسز جیسے کہ ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ یا ای ٹی ایل یا ڈیٹا مارٹ یا ایپ یا ڈیٹا مائننگ یہ ساری چیزیں آپس میں کیسے ربط پیدا کرتی ہیں یہ کیسے جڑتی ہیں یہ میں نے ایک ڈائگرام کے آپ کو سمجھایا تھا امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو پچھلے چار لیکچرز تھے ڈیٹا ویئر ہاؤز کے بارے میں انٹروڈکشن اینڈ بیک گراؤنڈ اب ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں اور انٹروڈکشن سے آگے کی طرف چلتے ہیں اور میں آج کے لیکچر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور آپ کو سمجھانا بھی چاہوں گا وہ یہ کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کی اپلیکیشن ایریاز کیا ہیں قسم سے کیا مطلب ہے قسم کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اورینٹیشن کیا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اورینٹیشن کسٹمر بھی ہو سکتا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اورینٹیشن پیسہ بھی ہو سکتا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اورینٹیشن کچھ اور چیز بھی ہو سکتی ہے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو ٹائپس ہیں وہ کافی ساری ہیں ساری تو کور نہیں کی جا سکتی میں چند ٹائپس کور کروں گا اور جو اس کی ٹپکل یا عام ایپلیکیشنز ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو اور امید ہے کہ آپ کو کافی یہ سمجھ آ جائے گا کہ جو پروجیکٹ کے سلسلے میں آپ نے جو ڈومین سلیکٹ کرنا ہے وہ یا تو ان ایپلیکیشن ڈومینس میں سے ہو جو میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بتاؤں گا یا ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں پھر ہم آج کے لیکچر کی طرف ڈیٹیل میں تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کیا ٹائپس ہیں کتنی ٹائپس ہیں اور کون کون سی ہیں تو میں آپ کو مختصر طور پہ ان کے بارے میں بتاؤں گا اور کچھ کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل بتاؤں گا کچھ کے بارے میں کم ڈیٹیل بتاؤں گا تو دیکھتے ہیں وہ کیا ٹائپس ہیں پہلی ٹائپ جس کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے فائنینشل ڈیٹا ویئر ہاؤس تو فائنینشل ڈیٹا ویئر ہاؤس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے فائنینشل ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اور کس طرح سے ہیں وہ آپ کو اگلی سلائیڈ میں نظر آئے گی جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس وہ ویئر ہاؤس کی قسم ہے کہ جو عام طور پہ سب سے پہلے کسی ادارے میں بنایا جاتا ہے پروبیبلی دی فرسٹ ویئر ہاؤس ٹو بی کریٹیڈ اس کی خاص وجہ ہے اس کی جو سب سے خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ فائنینس جو ہے وہ کسی بھی ادارے کا نرو سینٹر ہوتا ہے اس کا سینٹرل جگہ ہوتی ہے اس کی فوکس ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہونا چاہیے نہ صرف وہ اس کا نرس سینٹر ہوتا ہے بلکہ جب فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس بن جائے تو لوگوں کی توجہ حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ gets noticed اور نوٹس notice صرف حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا جو میں آپ کو شروع دن سے بتاتا آ رہا ہوں مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بزنس جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے کیونکہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کا مقصد یہی ہے کہ ہاؤ ٹو ایفیشینٹلی آپریٹ دا بزنس تو فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس عام طور پہ پہلا ڈیٹا ویئر ہاؤس بنایا جاتا ہے اس کی ایک اور بھی خاص وجہ ہے وہ خاص وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کی طرف جائیں یا جو لوگ آپ کو بنانے کے لیے ملیں گے تو بہتر ہے کہ ایسے ڈیٹا سیٹ سے شروع کریں جو ڈیٹا سیٹ بہت, بہت بڑا نہ ہو بہت زیادہ نہ ہو اس لیے کہ جب ڈیٹا سیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی اپنی کمپلیکسٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں وہ زیادہ اس کو لے کے چلنا اٹ ریکوائرز مور ایفرٹ اٹ ریکوائرز ڈیپر انڈرسٹینڈنگ اس میں رسک فیکٹر بھی زیادہ ہو سکتا ہے تو جو فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہوتا ہے فائنینشیل ڈیٹا ویئر کے جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہ جو میں زیادہ یا کم کی بات کر رہا ہوں یہ ریلیٹو ٹرمز ہے جب میں کہتا ہوں کہ فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا کم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ریلیٹیو ٹو سیو فار ایگزامپل ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا ویئر ہاؤس جہاں کال ڈیٹیل زیادہ ہوتی ہے کال ڈیٹیل کا ڈیٹا بھی زیادہ ہوتا ہے تو پہلی بات یہ پتا چلی کہ فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس نرو سینٹر ہے اٹینشن حاصل کرنا آسان ہے ڈیٹا کم ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور بات جو بڑی آبیس ہے کہ فائنشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ایک کامن ڈینامنیشن ہے فائنینسز جو ہیں وہ ادارے کے تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں پیسہ کامن ڈینامینیشن ہے تو پیسہ جو ہے وہ پورے ادارے میں ہوتا ہے اور پورا ادارہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس لیے عام طور پہ فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس ایسا ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے جو پہلے بنایا جاتا ہے کسی بھی ادارے کے اندر فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس میں کچھ ایسی ہائرکیز بھی استعمال ہوتی ہیں جو فائنینسز میں عام طور پہ پائی جاتی ہیں جیسے کہ مختلف لیولز آف ایگریگیشن ٹھیک ہے جی تو وہ جو مختلف لیول آف ایگریگیشنز وہ ٹپکل ہوتے ہیں پیسوں کے لیے فائنینسز کے لیے یہ بھی ایک ریزن ہے فائنینشیل ویئر ہاؤس بنانے کے لیے تو یہ چار پانچ ریزنز ہیں جس کی بنا پہ فائنینشیل ویئر ہاؤس پہلا بنایا جاتا ہے پہلا ڈیٹا ویئر ہاؤس طور پہ بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ لیکن ایک ورڈ آف کوشن بھی ہے جو ڈیٹیل میں تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن فائننشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس جب بنتا ہے تو جو بیلنسز ہیں وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ جب بھی کوئی نئی چیز کسی ادارے میں آتی ہے تو لوگوں کے دل میں شک و شبا تو ہوتے ہیں It is but جس وقت بیلنس اوپر نیچے ہوتے ہیں فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس تو وہ جو شک و شبات ہوتے ہیں وہ زیادہ دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں اور ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ شک و شبات کیا ہوتے ہیں کہ بیلنسز میچ نہیں کرتے بیلنس کا نام میچ کرنا کوئی اتنی خطرے والی بات نہیں ہے اس لیے کہ ڈیٹا ویئر میں ڈیٹا مختلف سورسز سے آتا ہے مختلف ڈیفینیشنز ڈیٹا کی مختلف ڈپارٹمنٹس میں استعمال کی جاتی ہیں کہیں پہ کوئی کامن ڈینامنیشن ہوتا ہے کہیں پہ کوئی کرنسی استعمال ہو رہی ہوتی ہے کہیں پہ جو ہفتے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوتی ہے کہیں ہفتہ کسی اور طرح سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈیٹیل میں میں نہیں جا سکتا لیکن اٹس اے ورڈ آف کوشن مطلب ہے کہ اگر آپ کہیں پرپوز کریں اور کسی ایسے سیٹ اپ میں ہوں جہاں بیلنسز میچ نہ کرتے ہوں تو آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بعد ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی دوسری قسم کی طرف جاتے ہیں یہ آپ یاد رکھیں کہ میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ٹائپس بتا رہا ہوں اس وقت اس کے بعد میں آپ کو ان کی اپلیکیشن بتاؤں گا کہ ان کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی دوسری ٹائپ کی طرف دوسری ٹائپ ٹیلی کمیونیکیشن کی ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ڈیٹا ویئر اس کی ایک بہت خاص کریکٹرسٹک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ایک خاص کریکٹرسٹک یہ ہوتی ہے کہ اٹ از دا nerve center of an organization یہ ایک بڑی اس کی خاص فیچر ہے ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا ویئر ہاؤس کا خاص فیچر یہ ہے کہ جو کال ڈیٹیل کا ڈیٹا ہے کال ڈیٹیل بہت زیادہ ہوتا ہے میں آپ کو شاید پہلے لیکچر سے ہی بتاتا آ رہا ہوں مثال دیتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں موبائل فون کے کتنے یوزرز ہیں جو کہ کروڑ سے زیادہ ہیں فکس لائن کے کتنے یوزرز ہیں جب یہ لوگ سارے آپس میں بات چیت کریں گے تو کتنے زیادہ ریکارڈ جنریٹ ہوں گے اور اس میں ایٹریبیوٹس بھی خاصے ہوں گے تو مقصد کہنے کا کہ یہ ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا کی والیوم بہت زیادہ ہوتی ہے اور ڈیٹا کی والیوم زیادہ ہونے کا جو ایک اسپیکٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو لیکچر نمبر تین میں بتایا تھا کہ ہسٹوریکل ڈیٹا جو ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا اس لیے ہوتا ہے کہ ڈیٹیل ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایک کریکٹرسٹکس ہے فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس کا کہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے اور ڈیٹا جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ تھوڑا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اب اس میں جن اینگلس پہ یا جس طریقے سے آپ ڈیٹا کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اسٹور کر سکتے ہیں وہ بہت سارے ہیں مثال کے طور پہ کال ڈیٹیل کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے اور مختلف میڈیا میں ریکارڈ ہو رہا ہے مختلف جگہ پہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس ڈیٹا کو جمع کیا جائے یہ ایک اپلیکیشن ہے اور یہ ایک خاص فیچر ہے ٹیلی کمیونیکیشن کے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا کہ ڈیٹا مختلف جگہ سے لا کے آپ اس کو ایک جگہ لا کے رکھتے ہیں جو کہ خاص فیچر بھی ہے ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس کا کہ اٹس ریپازیٹری آف انٹیگریٹی ڈیٹا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں ڈیٹا جو ہے وہ سلیکٹولی جو ڈیٹا ہے اس کا ویئر ہاؤس بنائیں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ چونکہ آپ میری بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے کال ڈیٹیل کا چونکہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے اس لیے مجبوراً آپ کو کم ڈیٹا اسٹور کرنا پڑ رہا ہے اگر آپ ڈیٹا کو بائفرکیٹ کر لیں آپ کے ہم نے اس قسم کا ڈیٹا سٹور کرنا ہے اس قسم کا ڈیٹا سٹور نہیں کرنا یعنی کہ سلیکٹولی آپ ڈیٹا کو آئیڈینٹیفائی کریں آپ کے ایسے مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیٹا ویئر ہاؤس صرف انٹرنیشنل کالس کا بنانا ہے یا ہم نے ڈیٹا ویئر ہاؤس صرف موبائل ٹو موبائل کالس کا بنانا ہے یا ہم نے ڈیٹا ویئر ہاؤس ان کالس کا بنانا ہے جو کہ اس ٹائم فریم میں کی جاتی ہیں تو جب یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس بنے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہسٹوریکل ڈیٹا کا جو تعداد ہے وہ آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا اور اس کی میں آپ کو اپلیکیشن بتاتا چلوں یہ ایک ایکچول اپلیکیشن ہے اور یہ ایکچول ریزلٹ ہے تھیوری اس میں نہیں ہے ایک فون کمپنی نے یہ دیکھا کہ ایک خاص ٹائم میں ان کی جو فون کالز تھیں ان کے ٹیلیفون نیٹورک کے اوپر وہ کم ہو جاتی تھیں مطلب کہ جو ان کی بیک بون تھی اس پہ جو ٹیلیفون کالز ہو رہی تھی لینڈ لائن کے اوپر وہ کالز تھوڑی ہو جاتی تھیں اور جو کالز تھوڑی ہوتی تھیں کسی خاص ٹائم میں وہ بزنس لوز کرنا شروع ہو جاتے تھے کیونکہ جو یوزرز تھے وہ موبائل فونس کے اوپر کالز کرتے تھے موبائل فونس کے اوپر تو جب ایک چھوٹا سا پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا ایک ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا ویئر ہاؤس بنایا گیا اور اس کو سلیکٹولی صرف ان ٹائم کے لیے بنایا گیا تو اس سے یہ چلا کہ اس ٹائم پہ اس وقت پہ جو کالز کی روٹنگ ہوتی تھی جو کالز نیٹ ورک پہ چلتی تھیں وہ ایسا رستہ اختیار کرتی تھیں کہ نیٹ ورک چوک ہو جاتا تھا چوک کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی گنجائش ختم ہو جاتی تھی مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر کسی سڑک کے اوپر ٹریفک زیادہ ہو جائے تو گاڑیوں کی سپیڈ بھی آستہ ہو جائے گی ٹریفک آپ اور بڑھا دیں تو ہو سکتا ہے گاڑیاں چلنا ہی بند ہو جائیں تو پھر آپ ظاہر ہے کہ ساتھ والی گلیوں سے سڑکوں سے یا کسی اور طریقے سے گاڑیاں گزاریں گے تو مقصد کہنے کا کہ یہ ہے کہ جب یہ بات پتہ چلی کہ نیٹ ورک چوک ہوتا ہے تو اس کمپنی نے کیا کیا اب تو ایکسچینجز ڈیجیٹل ہیں تو ایکسچینجز میں اس ٹریفک کی راؤٹنگ چینج کر دی راؤٹنگ چینج کرنے سے کیا ہوا کہ کنجیشن ختم ہو گئی کنجیشن ختم ہونے سے کیا ہوا کہ جو لوگ موبائل فون استعمال کرتے تھے وہ ان استعمال کرنا بند کر دیا اس سے کیا ہوا کہ ان کی اپنے نیٹ ورک پہ ٹریفک زیادہ ہو گئی اس سے کیا ہوا کہ ان کا ریونیو بڑھ گیا تو میں نے آپ کو کیا بات بتائی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس کی کیا خاص بات ہے اور اس کی اپلیکیشن کیا ہے اور یاد رکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کمپنی ڈیٹا ویئر ہاؤس اس وقت بنائے گی جب اس کی جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ اس کو ریٹرن ملے اور آپ بتا سکیں اسے کہ ٹینجیبل ریٹرن ہوگا ٹینجیبل ریٹرن وہ ہے جو خیالی چیز نہیں ہوتی اور آخری بات جو ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بارے میں ہے وہ بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ ایگریگیشن کریں گے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کال ڈیٹیلس کے سم لے لیں کہ کال ڈیٹیل جو تھی ہم نے ہفتے کی کال ڈیٹیل رکھ لیں گے یا ہم مہینے کی کال ڈیٹیل رکھ لیں گے وہ بات چل نہیں پائے گی اس لیے کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن میں کال ڈیٹیل میں انفارمیشن ہے جو نالج ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کو آپ ایوریج کریں گے تو اٹ ول بی اے لاس آف انفارمیشن ٹھیک ہے جی تو ہم نے بات کی فائنینشیل ڈیٹا ویر ہاؤس کی جس میں ڈیٹا کم ہوتا ہے اور نرس سینٹر ہے ہم نے بتایا بات کی ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا ویر ہاؤس کی جس میں کال ڈیٹیل ریکارڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ایگریگیشن نہیں کی جاتی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈیٹا ویر ہاؤس کی تیسری قسم کی طرف یہ آپ دھیان میں رکھیں کہ میں آپ کو تین قسمیں بتا رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ صرف تین قسمیں ہی ہیں ڈیٹا ویر ہاؤس کی اس میں بہت زیادہ قسمیں ہو سکتی ہیں ظاہر ہے کہ سب چیزیں تو ڈسکس نہیں کی جا سکتی تو چلتے ہیں تیسری قسم کی طرف تیسری قسم بہت انٹرسٹنگ ہے وہ ہے انشورنس انشورنس کا ڈیٹا ویئر ہاؤس انشورنس کا ڈیٹا ویئر ہاؤس خاصا دلچسپ ہے باقی ڈیٹا ویئر ہاؤس کے مقابلے میں مطلب یہ ہے کہ کوئی بالکل بالکل فرق چیز نہیں ہے لیکن کل کچھ دلچسپ ڈفرینس ہیں وہ کیا ہیں مثال کے طور پہ جو انشورنس کا ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس میں جو ٹائم پیریڈ ہے جو پیریڈ کور ہوتا ہے جس میں کہ ڈیٹا رکھا جاتا ہے جس میں ڈیٹا دیکھا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ موجودہ ٹیکنالوجی میں اٹھارہ مہینے ہے لیکن انشورنس میں یہ سالوں پہ محیط ہے مینی مینی ایئرس وہ کیوں اس لیے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایکچوئلی انالیس انشورنس میں کی جاتی ہے جس کو کہ رسک اسیسمنٹ بھی کہا جاتا ہے تو فرق یہ پتا چلا کہ اس میں ٹائم بہت زیادہ ہے جب ٹائم زیادہ ہوگا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ڈیٹا بھی بہت زیادہ ہو ڈیٹا کا زیادہ ہونا یا نہ ہونا ٹرانزیکشن سے تعلق رکھتا ہے ہاں زیدی سی بات ہے اگر کمپنی بڑی ہے تو اس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہوگا ایک اور جو بڑا فرق انشورنس کے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا باقی دو کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ جی ٹیلی کمیونیکیشن میں جو دس سال پہلے بزنس تھا یا جو بزنس کے فیچرز تھے کیا اب بھی ویسے ہی ہیں ان میں ایک پیراڈائم شفٹ آ چکا ہے پاکستان کی مثالیں دس سال پہلے جو موبائل فون کے یوزرز تھے اب وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں بلکہ موبائل فون کے یوزرز تو اس وقت فکس لائن سے زیادہ ہو چکے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انشورنس ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو ڈیٹا ہے اور جو پیریڈ کور ہو رہا ہے وہ چالیس سے پچاس سال ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں چالیس پچاس سال تو ہم بات کر رہے ہیں پتھر کے زمانے کی ٹیلی کمیونیکیشن میں تو زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے تو انشورنس کے ویئر ہاؤس میں نہ صرف ٹائم پیریڈ بہت زیادہ ہے اس کی ضرورت ہے ایکچوئلی انالیسس کے لیے بلکہ جو سائیکل ٹائم ہے جس ٹائم پیریڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ 40 سے پچاس سال ٹائم پیریڈ ہے تو یہ دو بڑے فرق آئے اس کے علاوہ کیا فرق ہے اس کے علاوہ ایک اور فرق ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں وہ فرق یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ریٹیل کی ریٹیل میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے اس میں ڈیٹس ہیں ڈیٹ کیا ہے کہ جی کس ڈیٹ کو آئٹم سٹور میں آئے تھے کس ڈیٹ کو آئٹمس کی سیل ہوئی تھی اور کس ڈیٹ کو مثال کے طور پہ آپ نے اور آئٹم منگوا لیے تو یہ تین ڈیٹس ہو گئیں اگر ہم ٹیلی کمیونیکیشن کو دیکھیں تو وہاں پہ تو شاید ایک ہی ڈیٹ ہے کہ کس ڈیٹ کو ٹیلی فون کال کی گئی تھی ظاہرہ جس ڈیٹ کو ٹیلی فون کال کی گئی تھی اسی ڈیٹ میں ٹیلی فون کال ریسیو بھی کی گئی تھی لیکن جب ہم انشورنس کی بات کرتے ہیں تو انشورنس کے ویئر میں یا انشورنس کے جو بزنس ہے اس میں لامحدود ڈیٹس ہیں اس میں بہت فارمیٹس ہیں ڈیٹس کے فارمیٹ کیا اس میں بہت ٹائمز کے اوپر نوٹ کی جاتی ہیں ڈیٹس تو ایک یہ فرق ہو گیا اس کے علاوہ جو فرق ہے اور بھی فرق ہیں وہ فرق کیا ہے جیسے کہ آپ اب اگلی سلائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ فرق یہ ہے کہ انشورنس میں جو ڈیٹا پہ آپریشن ہوتا ہے وہ آپریشن کا ٹائم بہت زیادہ ہے مثال کے طور پہ جو آپ کی پالیسی میچور ہوتی ہے اس میں بہت سے سال لگتے ہیں آپ جو ایک کلیم داخل کرتے ہیں وہ کلیم سیکنڈز میں ریزالو نہیں ہوتا وہ گھنٹوں میں ریزالو نہیں ہوتا وہ کلیم مہینوں میں بھی ریزالو ہو سکتا ہے اس میں منس بھی لگ سکتے ہیں جو سائیکل ٹائم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس کے بعد جو آپ کی ایک انشورنس پالیسی تھی وہ پالیسی اگر ختم ہوتی ہے تو اس پالیسی کی جو ایکٹیویشن کی ڈوریشن ہے وہ مہینہ بھی ہو سکتی ہے دو مہینے بھی ہو سکتی ہے کہ دو مہینے کے بعد تک آپ نئی پالیسی لیے بغیر اس کو کنٹینیو کرا سکتے ہیں پریمیم دے کے میں زیادہ انشورنس انڈسٹری کے بارے میں نہیں جانتا لیکن میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا کلیم تھا یا جو آپ کی ٹرانزیکشن تھی وہ اٹس کائنڈ آف فروزن ان ٹائم وہ ٹائم میں بس وہ پھنس کے رہ جاتی ہے وہ جان بوجھ کے نہیں پھنسائی جاتی یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کی پروسیسنگ اسی طرح سے ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشورنس میں جو ہم ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں اس میں بڑی یونیک اپروچ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی اور اس میں ٹائم فریمس اس میں ڈیٹس اور اس میں ڈیٹا یہ سب چیزیں بہت فرق ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے ویئر ہاؤس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیومن ریسورس کا بھی ویئر ہاؤس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی کسٹمر اورئنٹیڈ ویئر ہاؤس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پروڈکٹ اورئنٹیڈ ویئر ہاؤس بھی ہو سکتا ہے تو کافی ورائٹی ہے تو میں نے آپ کو صرف یہ تین بتائے اب ہم چلتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ٹپکل اپلیکیشنس کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہوا اور کیا جاتا ہے تو پہلی جو ایپلیکیشن جس کے بارے میں میں بات کروں گا وہ ہے فراڈ ڈٹیکشن تو عزیز طلبہ اور طالبات اور ساتھیوں فراڈ ڈٹیکشن ڈیٹا ویر ہاؤس کیسے کی جا سکتی ہے ڈیٹا ویر ہاؤس کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے تو لوگوں کے سرٹن بہیویئرس ہوتے ہیں سرٹن پیٹرنس ہوتے ہیں کچھ چیزیں خریدنے کے کہیں جانے کے کچھ کرنے کے تو ہم مثال لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی تو کریڈٹ کارڈ جب لوگ استعمال کرتے ہیں تو ایک سرٹن پیٹرن ہوتا ہے مثال کے طور پہ میں جب عام طور پر کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہوں تو میں پیپرز کی رجسٹریشن کراتا ہوں کیونکہ بہت سے کانفرنس والے کریڈٹ کارڈ کے تھرو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کچھ لوگ جیسے ہمارا جو لائبریری ڈپارٹمنٹ ہے جو لائبریرین ہیں جب وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ سے کتابیں آرڈر کرتے ہیں یا کتابیں خریدتے ہیں یا جو مختلف جرنلز یونیورسٹی میں آتے ہیں ان کی پبلیکیشنس کو یا ان کی سبسکرپشن کو رینیو کراتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ یوزیج کا ایک پیٹرن ہوتا ہے اور جب وہ پیٹرن ڈیویٹ کرے اس کا مطلب ہے کوئی بات ہوئی ہے تو جب آپ خدا نہ خواصہ آپ کا کریڈٹ کارڈ کا نمبر چوری ہو جائے اور آپ اپنی کریڈٹ کارڈ کمپنی کو فون کر کے ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی میرا کریڈٹ کارڈ چوری ہو گیا ہے اس کا نمبر چوری ہو گیا ہے تو وہ اس کے یوز کو پیٹرن کو دیکھتے ہیں کہ جی اب کریڈٹ کارڈ کیسے استعمال کیا گیا ہے تو کریڈٹ کارڈ بعض شہر ایسے ہیں دنیا میں میں ان شہروں کا نام نہیں لینا چاہوں گا جو خاص طور پہ جہاں پہ چوری شدہ کریڈٹ کارڈ کے نمبر زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ کچھ آئٹمز ایسے ہیں جو کہ کریڈٹ کارڈز پہ زیادہ خریدے جاتے ہیں جیسے کہ الیکٹرانک آئٹمز ہیں بلکہ پاکستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے اخبار میں خبر آئی تھی کہ کچھ لوگ گرفتار کیے گئے تھے کریڈٹ کارڈ پہ فراڈ کرتے ہوئے تو انہوں نے بھی اگزیکٹلی exactly یہی چیز کی تھی انہوں نے الیکٹرانک آئٹمس ہی خریدے تھے کریڈٹ کارڈ کے اوپر کیوں خریدے تھے اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے تو کریڈٹ کارڈ کے نہ صرف پیٹرن چینج ہو جاتا ہے کریڈٹ کارڈ کے نہ صرف یوزیج کا شہر چینج ہو جاتا ہے کریڈٹ کارڈ پہ جو آئٹمس خریدے جاتے ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال کا بیہیویئر چینج ہو گیا یہ بیہیویئر کیسے پتا چلتا ہے یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس سے پتا چلتا ہے ان ٹرانزیکشنس کی پروسیسنگ سے پتہ چلتا ہے اور یہ کیسے پتا چلا کہ کریڈٹ کارڈ کے جو نمبر چوری ہوتے ہیں ان کو کن شہروں میں استعمال کیا جاتا ہے یا ان سے کیا آئٹمس خریدے جاتے ہیں یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے استعمال سے پتا چلا ڈیٹا ویئر ہاؤس پہ کیوریز کرنے کا پتہ چلا جب لوگوں نے کہا کہ جی ہمارا کریڈٹ کارڈ نمبر چوری ہو گیا تو وہ جو چوری شدہ کریڈٹ کارڈ نمبرس تھے ان پہ جو ٹرانزیکشنز تھیں ان کی ڈیٹا ویئر ہاؤس سے انالیس کی گئی اور وہ جو انالسس کی گئی اس سے یہ پتا چلا کہ کیا آئٹم خریدے جاتے ہیں اب ایک بات آپ غور کریں اور سمجھیں جو آپ اپریشیٹ کریں گے جو میں نے آپ کو سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے ریفرنس سے بتائی تھی کہ آپ کو تو پتا ہی نہیں کہ جو کریڈٹ کارڈ کے نمبر چوری ہوتے ہیں ان سے کیا آئٹم خریدے جاتے ہیں جب آپ کو یہی یہ نہیں پتا تو آپ آئی ٹی کے لوگوں کو کیسے آپ سے مراد ہے کہ بزنس یوزر آئی ٹی کے لوگوں کو آپ, کیسے بتائیں گے یہ ہماری ہے؟ آپ نہیں بتا سکتے اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ ریکوائرمنٹ میں, میں, میں آتی ہے جب سسٹم کو کیوری کرتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ بات ڈسکور ہوئی ہے چلیں جی یہ اس طرح کریں ٹیبل کو اس طرح پارٹیشن کر دیں اس کو اس طرح انڈیکس کر دیں اس میں یہ کوئی اسکیما میں چینج لے کے آ جائیں یہ کیوری کی کو کوئی اول اپ استعمال کر لیں آپ امیدیں میری بات سمجھ رہے ہوں گے ساتھیوں یہ جو فراڈ ڈیٹیکشن ہے یہ صرف کریڈٹ کارڈ میں نہیں ہے بلکہ یہ ٹیلی فون کارڈز میں بھی ہوتی ہے آپ بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں اشتہار بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ٹیلی فون کارڈس بہت سی کمپنیز بیچتی ہیں آپ وہ پنچ کرتے ہیں کوڈ ٹیلی فون میں اور آپ کے جو کارڈ آپ نے خریدا ہوتا ہے اس پہ بلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی طرح انٹرنیٹ کے کارڈس بھی جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں موبائل فون کے کارڈس بھی ملتے ہیں کبھی آپ نے یہ کارڈ نمبر چوری کیسے ہوتے ہیں بڑی دلچسپ بات ہے کبھی آپ فون کوڈ کہیں انٹر کر رہے ہو تو آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ یا ریلوے اسٹیشن پہ کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ساتھ والے فون پہ کھڑے بات کر رہے ہوں گے وہ بات تو ادھر کر رہے ہوں گے فون کے اوپر لیکن نظریں ان کی آپ کی طرف ہوں گی اور کان بھی آپ کی طرف ہوں گے وہ آپ کی وہ کوڈ پڑھ رہے ہوں گے جو آپ کوڈ انٹر کر رہے ہیں جب وہ کوڈ نوٹ کر لیں گے وہ جا کے کسی کو کوڈ بھیج دیں گے آپ نے ہزار روپے کا کارڈ خریدا تھا انہوں نے پچاس روپے کا کوڈ بیچ دی جا کے آپ کے تو روپے وہ جا سکتے ہیں ضائع لیکن ویئر ہاؤس سے فراڈ ڈیٹیکشن سے اس بات کو پکڑا جا سکتا ہے تو یہ ایک اپلیکیشن ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ایک بات آپ یاد رکھیں وہ بات یہ ہے جو کہ آپ نے اپنے پراسپیکٹو ایمپلائر کو بھی بتانی ہے کہ جو کمپنی ڈیٹا ویئر ہاؤس کو امپلیمنٹ کرے گی افکورس ڈیٹا ویئر ہاؤس کو مفت میں تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہارڈ ویئر کا خرچہ ہے سافٹ ویئر کا خرچہ ہے ڈیولپمنٹ کا کاسٹ ہے ڈیٹا سیدھا کرنے کی کاسٹ ہے اس کے لیے آپ کو کنسلٹنٹ اس کمپنی کو ہائر کرنا پڑے گا لیکن یہ جو میں آپ کو اپلیکیشن بتا رہا ہوں ان کے اتنے فائدے ہیں اور ان کا اتنا پوٹینشل ہے اکنامک بھی فائنینشیل بھی اور گڈ ویل کا بھی کہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بنانا تو ہم اب دیکھتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ایک اور ٹپکل ٹیپکل اپلیکیشن ایک اور پروفیٹیبلٹی انالیس یہ بھی انتہائی دلچسپ ایپلیکیشن ہے اپلیکیشن یہ ہے کہ بینکس کو ہر بینک دنیا کا یہ جانتا ہے کہ وہ فائدے میں جا رہا ہے کہ گھاٹے میں جا رہا ہے نقصان میں ہے کہ فائدے میں ہے یہ ہر بینک کو پتا ہے ہر بینک جانتا ہے یہ بڑا آسان کام ہے اس نے ایک بیلنس اسٹیٹمنٹ ایک کیوری رن کی اس نے کہا کہ جی میرے اتنے ڈپوزٹس ہیں اتنے یہاں سے پیسے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے راکٹ سائنس سائنٹسٹ فیگر اٹ آؤٹ کہ بینک گھاٹے میں ہے کہ فائدے میں ہے اگر آپ بینک سے یہ پوچھیں کہ آپ کے پروفیٹیبل کسٹمر کون سے ہیں یہ بینک کو نہیں پتا ہوگا یہ بینک کو اس بینک کو پتا ہوگا کہ جس نے ڈیٹا وی راؤز لگایا ہوا ہے عام طور پہ ایک بینک میں پچاس فیصد سے زیادہ لوگ پروفیٹیبل نہیں ہوتے اس سے تھوڑے ہی لوگ پروفیٹیبل ہوتے ہیں اب آپ میرا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سن کے کہیں گے آپ ہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں کون سی مشکل بات ہے بینک یہ دیکھ لے کہ کس کسٹمر نے زیادہ پیسے جمع کروائے کس کا بیلنس زیادہ ہے اور کس کا بیلنس کم ہے جس کا بیلنس زیادہ ہے اس سے بینک کو زیادہ فائدہ ہے اور جس کا بیلنس کم ہے اس سے بینک کو فائدہ نہیں ہے یہ بڑی معصوم سی سوچ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ نائیو اپروچ یہ نائیو اپروچ اس لیے ہے کہ جس کا بیلنس زیادہ ہے ہو سکتا ہے اس شخص نے ایک بینک سٹیٹمنٹ بینک سے لینی ہو اور اس کو کہیں جمع کرا کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہو اس شخص نے کسی سے پیسے لیے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے آٹھ لاکھ روپے دس لاکھ روپے اس کا بیلنس اوپر ہو گیا اور اس کے بعد اس نے اسٹیٹمنٹ لے لی سٹیٹمنٹ لے کے اس نے پیسے باہر نکال لیے بیلنس دوبارہ نیچے ہو گیا بینک بڑا خوش تھا کہ جی یہ ہمارا پرافیٹیبل کسٹمر ہے ایک اور بزنس مین تھا جو کہ جینون بزنس مین تھا یعنی کہ جس نے پیسہ رکھا ہوا تھا وہاں پہ بینک سٹیٹمنٹ کے لیے نہیں بزنس کرنے کے لیے اس نے کہیں پیسہ انویسٹ کیا اس نے کہیں سے سیمنٹ منگائی یا کہیں اس نے پیسے جمع کرائے تو اس نے کوئی پانچ دس بیس لاکھ روپئے جتنے بھی تھے وہ بینک سے نکال لیے ٹھیک ہے اب اس نے بزنس میں لگائے جو پیسے اس نے بزنس میں لگائے ہیں اس سے جو منافع ہوگا وہ ظاہر ہے منافع اور جو بیسک رقم تھی وہ دوبارہ بینک میں جمع کرائے گا وہ اس کا بینک ہے جب اس نے پیسے بینک سے نکلوا لیے اور آپ نے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھی یا بیلنس چیک کیا وہ بھولی اور نائب اپروچ کے ساتھ تو آپ نے کہا لو جی اس کے تو پیسے بڑے کم ہے یہ اچھا کسٹمر نہیں ہے تو پتہ چلا کہ جس کو بینک نے اچھا کسٹمر کہا تھا وہ اچھا کسٹمر نہیں تھا اور جس کو اچھا کسٹمر نہیں سمجھا تھا وہی اچھا کسٹمر تھا تو کی اس میں کیا ہے اس میں کی ہے ٹرانزیکشنز کا بہیویئر ٹرانزیکشنز کا بیہیویئر کہاں سے پتا چلتا ہے ٹرانزیکشن کا بیہیویئر کے لیے آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس استعمال کرنا پڑتا ہے اور جب آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس بناتے ہیں بیہیویئر کو چیک کرتے ہیں تب آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جس کا اس وقت بیلنس زیادہ ہے وہ شاید پروفیٹیبل کسٹمر نہیں ہے اور جس کا بیلنس کم ہے شاید وہی میرا پروفیٹیبل کسٹمر تھا بلکہ یقینا یہی میرا پروفیٹیبل کسٹمر ہے ایک تو یہ بات ہو گئی اس کا ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بینک نے کوئی نئے پروگرام سٹارٹ کیے یا کوئی فسیلٹیز آفر کرتا ہے یا کوئی فیچرز والے نئے پیکجز لے کے آتا ہے تو اس کو پتا چلے کہ میں نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے ظاہر ہے بینک نے یہ جو نیا پروگرام چلائے گا اس میں کچھ اس کی انویسٹمنٹ ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے جس سے بینک کو زیادہ بزنس ملے گا ان لوگوں کے نہیں جنہوں نے آٹھ دس لاکھ روپے جمع کرا کے بینک سٹیٹمنٹ لی اور چلتے بنے اس کے بعد پیسے بھی نکال لئے اس جاننے کا ڈیٹا پھیرا کے بعد کہ میرے پروفیٹیبل کسٹمرز کون سے ہیں اور میرے نان پروفیٹیبل کسٹمرز کون سے ہیں بینک ایک ماڈلنگ بھی کرتے ہیں ماڈلنگ جو ہوتی ہے وہ بڑی دیٹ از ناٹ کائنڈ آف اے گٹ فیلنگ ماڈلنگ یہ بڑی کوانٹیٹیو ماڈلنگ ہوتی ہے وہ ماڈلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان ٹرانزیکشنز کی بیسس کے اوپر ایک بیہیویئر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس بیہیویر کی بیسس پہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ بیہیویئر اچھے کسٹمرز کا ہے یہ بیہیویر جو اتنے اچھے کسٹمرز نہیں ہیں ان کا بیہیویر ہے اور اس کی بیس پہ جو ماڈل بنتا ہے آپ کا اور جو پچھلا ہسٹوریکل ڈیٹا ہوتا ہے اس کی بیس پہ آپ یہ کافی حد تک ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آئندہ تین سے 5 سال میں بینک کتنا بزنس کرے گا بینک کے پاس کتنے پیسے آئیں گے بینک کے پیسے کتنے نکلیں گے اس کا کیا فائدہ ہے کہ بینک اگلے تین چار پانچ سال کی پلاننگ کر سکتا ہے ایک اور جو استعمال اس ویئر ہاؤس کا بینک کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بینک کو پتا چل گیا کہ میرے کسٹمرس کون سے ہیں کس قسم کے ہیں اور ان کے کیا بیلنس ہیں اچھے کسٹمر کون سے ہیں اور کتنے بیلنس والے ہیں تو پھر بینک وہ پلانز لا سکتا ہے وہ اپنے پروڈکٹس کی ریسٹرکچرنگ کر سکتا ہے اور ان کو ماڈیفائی کر سکتا ہے اس حساب سے کہ جو اس کے کسٹمرز کو بیسٹ سوٹ کریں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر بینک لگزری کارس کو لیز کرنے کا ایک پلان شروع کرتا ہے لگژری کارز اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جن کو سمجھتا تھا کہ جی یہ جو دس لاکھ سے زیادہ والے میرے کسٹمرز ہیں یہ پوٹینشل کسٹمر ہو سکتے ہیں گاڑیاں لیز کرنے کے لیے وہ اسٹوڈنٹس تھے جن کو کہ بینک اسٹیٹمنٹس چاہیے تھی تو وہ تو پلان سارا فلاپ ہو جائے گا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس پروفیٹیبلٹی انالیس کر کے بینک صحیح طور پہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے استعمال سے اپنے رائٹ کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے اور جو اپنے پروڈکٹس ہیں ان کو ان اس کے ساتھ میچ کرا سکتے ہے یہ بڑے فائدے کی بات ہے بینک کے لیے تو اس کے بعد ہم ساتھیوں چلتے ہیں ایک اور ٹیپکل ایپلیکیشن جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اس کی طرف تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی یہ ٹپیکل ایپلیکیشن کیا ہے یہ ہے ڈائریکٹ میل مارکیٹنگ ڈائریکٹ میل مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے میل سے مطلب یہ نہیں آپ لیں گے صرف لوگوں کو خط ہی بھیجنا ہے بلکہ میل سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمر سے رابطہ کرنا ہے رابطہ کرنا ہے آپ نے لیکن وہ رابطہ ظاہر ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ اس طرح رابطہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی شخص کو بھیج دیں اور وہ جا کے رابطہ کرا ہے جا کے اس لیے کہ شہروں کی آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کو پوری فوج چاہیے لوگوں کی اپنے ایجنٹس کی جو جا کے لوگوں سے رابطہ کریں گے تو رابطے کے کیا طریقے ہیں رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو آپ خط ڈال دیں کسی کو ای میل بھیجیں کسی کو آپ ایس ایم ایس بھیج دیں کسی سے آپ ٹیلی فون کال پہ بات کریں ٹیلی فون کے تھرو بات کریں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے مثال کے طور پہ ایک آپ کمپنی ہے اور آپ کے ایک لاکھ کسٹمر ہیں اور آپ نے اگر ایک لاکھ لوگوں کو ٹیلی فون کال کرنے شروع کیے ٹھیک ہے اور آپ ایک کمپنی ہیں جو کہ مثال کے طور پہ کپڑوں میں کاروبار کرتے ہیں تو سردیوں کی کوئی آپ کی رینج آف پروڈکٹس آئی تھی اور آپ نے لوگوں کو کال کرنے شروع کیے اور آپ نے اسے تین بندے بٹھا دیے کال کرنے کے لیے پتا یہ چلا کہ جب تک وہ آخری بندے کو کال کر کے فارغ ہوئے تھے ایک لاکھ لوگوں کو اس وقت تک گرمیاں اسٹارٹ ہو چکی تھیں پوائنٹ اس میں کیا ہے پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ٹارگیٹیڈ مارکیٹنگ نہیں ہوئی ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو کال جانی چاہیے تھی ان کو خط جانا چاہیے تھا جو کہ آپ کے پوٹینشیل کسٹمر تھے اس سرویس کے لیے یا اس پروڈکٹ کے لیے یہ, پا... یہ کیسے پتا چلے گا کسٹمر یہ تو نہیں بتاتے کہ جی ہم ٹارگٹ کسٹمر ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ کسٹمر کا جو یوزیج کا پیٹرن ہے بہیویئر اس سے پتا چلے گا اس سے کیسے پتا چلے گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثلا ایک موبائل فون کی کمپنی ہے موبائل ٹیلی فونس کی اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ایک اسپیشل پیکج لے کے آئے ہیں کہ جو لوگ سرفنگ کرتے ہیں اپنے موبائل فون کے تھرو اس کے ساتھ اس کو پرو اس کے خاص طور پہ ان کو ہم نے ٹارگیٹ کر رہے ہیں میری بات سمجھ رہے آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جن کے پاس موبائل فون ہے اور اس کے تھرو ویب پہ جاتے ہیں اور وہ کچھ سرفنگ کرتے ہیں کوئی ڈیٹا اتارتے ہیں یا اپنی میل کا الرٹ لیتے ہیں چیک کرتے ہیں کچھ چیز بھی ہو سکتی ہے اب اگر ہر ایک کو فون کال کرنی شروع کی تو وہ تو وائبل نہیں ہے اگر ہر ایک کو ایس ایم ایس بھی بھیجنا شروع کر دیا وہ بھی وائبل نہیں ہے تو کیسے پتا چلے گا پتا اس طرح چلے گا کہ جو ان کے یوزیج پیٹرنس ہیں جو ان کا کال بیہیویئر ہے اسے پتا چلے گا مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹس بچارے جب میں بھی اسٹوڈنٹ تھا پیسوں کی بڑی شدید ضرورت ہوتی تھی تو سٹوڈنٹس کیسے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ بیل مارتے ہیں وہ بیل مار کے فون بند کر دیتے ہیں اب اگر ایک شخص جو ہے جب آپ نے دیکھا کہ جی آپ نے نہیں دیکھا ڈیٹا بیروز استعمال نہیں کیا اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ ہماری انٹرنیٹ استعمال کریں وہ تو بیل مارنے والوں میں سے تھا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس سے آپ کال یوزیج پیٹرنس کو دیکھیں اور لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں وہ لوگ جو کہ ایک پرولانگ ڈیوریشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنے موبائل فون کا یا ان کا کوئی مخصوص پیٹرن ہے وہ پیٹرن کیا ہے وہ بھی ڈیٹا ویئر ہاؤس کے استعمال کرنے سے ہی پتا چلے گا کال ڈیٹیل سے پتہ چلے گا پتا چل جائے گا کہ جی یہ ہمارے ٹارگیٹڈ کسٹمر ہیں بجائے ساری دنیا کو ایس ایم ایس بھیجنے کے اور ان کو تنگ کرنے کے صرف ان لوگوں کو ایس ایم ایس بھیجیں اس کا کیا فائدہ ہے اس کے دو فائدے ہیں اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو آپ کی کاسٹ آئی ایس ایم ایس بھیجنے کی یا خط بھیجنے کی یا ٹیلی فون کرنے کی آپ نے اس کاسٹ کو گھٹا دیا آپ غور کریں اگر آپ کے ایک لاکھ کسٹمر ہیں اور میں سے آپ نے پچیس کو خط بھیجنے ہیں اور ایک خط پہ ٹکٹ لگتا ہے پانچ روپے کا یا چار روپے کا اور لفافے کی بھی قیمت ہے اس کو بند بھی کرنا ہے اس میں آپ نے لیٹر بھی ڈالنا ہے پرنٹ کر کے تو یہ جو آپ کی ٹوٹل خرچہ آئے گا کوسٹ آئے گا یہ تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے تو ٹارگیٹ مارکیٹنگ سے آپ صرف ان کو ٹچ کریں گے جس سے آپ کو ریٹرن ملے گا تو پہلا تو اس میں اسپیکٹ ہو گیا پیسے بچانے کا یاد رکھیں اے پینی سیوڈ از پینی تو ڈیٹا ویئر ہاؤس نے آپ کے پیسے بچا لیے اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نوئنگ یور کسٹمرز بیٹر آپ اپنے کسٹمرس کو جانیں گے آپ سے مراد وہ کمپنی جو ڈیٹا ویئر ہاؤس استعمال کر رہی ہے اور جب آپ کسٹمرس کو جانیں گے تو پھر آپ کسٹمرس کو ریٹین بھی کر سکیں گے اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں منوپلیز ختم ہوتی جا رہی ہیں مناپلیز ختم ہوتی جا رہی ہیں ایک ہی سروس یا ایک ہی پروڈکٹ ملٹیپل کمپنیز آفر کرتی ہیں کسٹمر تو, تو اس کے پاس رہیں گے نا جی جو کمپنی اپنے کسٹمر کو پرسنلائز ٹچ دیتی ہے پرسنلائز سروس دیتی ہے یہ استعمال ایک اور ہے ٹیپکل استعمال ہے ڈیٹا کا اس کے بعد ہم ایک اور اس کے استعمال کی طرف چلتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ ہے جی کریڈٹ رسک پرشن کریڈٹ رسک پرشن کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو لون دینا ہے دیکھنا جی جب آپ بینک ہے جب کسی کو لون دیتے ہیں تو اس میں رسک ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ نے لون دیا ہے وہ لون آپ کو واپس دے گا کہ نہیں دے گا یہ نہ ہو کہ وہ لون لے کے کہیں چلا جائے بھاگ جائے لون لے کے آپ کا اور وہ بیٹ ڈیٹ بن جائے تو یہ جو بیٹ ڈیٹ والا سلسلہ یہ ایک رسک ہے جب بھی آپ کسی کو کرڈٹ دے رہے ہیں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو اس میں ایک رسک ہے اس رسک کو ڈیٹا ویر ہاؤس سے آپ کیسے کم کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ ایک بینک میں دو لوگ آئے شخص اے اور شخص بی دو لوگ آئے اے اور بی انہوں نے آگے لون کی اپلیکیشن دے دی اب میں نے کہا اچھا جی یہ لون اے ہے ہاں اچھا ان کی اپلیکیشن ہاں جی یہ تو میرا مولے دار ہے یہ بجٹ ٹھیک اچھا آدمی ہے جی کیوں کہ یہ میرا مولے دار ہے اس کو لون دے دیں اس کو آپ نے لون دے دیا آپ نے اپلیکیشن دیکھی شخص بی کی آپ نے کہا بھائی اس کو تو میں نہیں جانتا جب میں اس کو نہیں جانتا تو اس کو تو پھر آپ نے لون نہیں دیا پتا چلا کہ جو آپ کا محلے دار ہے وہ کل کو وہاں پہ ہے ہی نہیں وہ لون لے کے چلا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو لون دینا ہے اور کس کو لون نہیں دینا یا چلے بال فرض محال آپ نے اے کو بھی لون دیا اور بی کو بھی لون دیا دونوں کو لون دے دیا اور دونوں کو آپ نے انٹرسٹ ریٹ ایک ہی دے دیا اس میں ایک جو تھا شخص جو کہ اچھا کسٹمر تھا اچھا کسٹمر ہونا تھا جو کہ بی تھا اس کو جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ دیا وہ اے والا ہی دیا جو کہ آپ کا لون لے کے بھاگ گیا تو آپ نے کیا غلطی کی غلطی آپ نے یہ کی کہ آپ نے جو اچھا کسٹمر تھا اس کو آپ نے بیڈ کسٹمر کو سبسیڈائز کیا اچھے کی بیسس کے اوپر میری بات سمجھائی آپ کو میں آپ کو دوبارہ سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں جس کسٹمر سے نقصان ہوا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ہو سکتا تھا وہ نقصان جو تھا وہ اس کو زیادہ انٹرسٹ پہ لون دینا چاہیے تھا لیکن جب دونوں کا انٹرسٹ برابر کر دیا تو جو اچھا کسٹمر تھا اسے آپ نے بوجھ اٹھوایا خراب کسٹمر کا دونوں باتیں غلط ہو گئیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اچھا کسٹمر کون سا برا کسٹمر کون سا ہے جب آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس بناتے ہیں اور اپنے سارے کسٹمرز کا ڈیٹا ہاؤس میں ڈالتے ہیں اور اچھے اور برے کسٹمرز کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جس کی کہ نوکری سٹیبل ہے جو چار پانچ سال سے نوکری کر رہا ہے جس کی اچھی تنخواہ ہے جو شادی شدہ ہے جس کے تین چار بچے بھی ہیں یا کم بچے ہیں ایک شخص وہ ہے جو کہ ریلایبل ہے جس پہ رسک فیکٹر کم ہے لیکن ایک شخص یہ ہے جی جو آپ کا محلے دار تھا اور وہ ہر 6 سا مہینے سال کے بعد نوکری بدل لیتا ہے اور نوکری کرتے ہوئے بھی اس کو تین چار سال ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ پیسے بھی اس کی تنخواہ نہیں ہے تو یہ اچھا کسٹمر نہیں ہو سکتا تو کریڈٹ رسک پریڈکشن کیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کا محلے دار ہے آپ جانتے ہیں آپ دونوں کو لون دے دیں لیکن جو زیادہ اسٹیبل ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ کم رکھا جائے گا اور جو اتنا اسٹیبل نہیں ہے اس کا کارسپونڈنگلی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے گا یہ کیسے پتہ چلے گا یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بنانے سے اور اس کے استعمال کرنے سے پتہ چلے گا امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی یہ ساری آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اپلیکیشنس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنا پروجیکٹ شروع کریں گے تو آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ آپ جس ٹپکل اپلیکیشن کی طرف جائیں گے یا جس آپ ڈیٹا ویر کی ٹائپ کی طرف جائیں گے اس میں کیا ایشوز ہوتے ہیں مختصر طور پہ آپ کو آج ہی سے پتہ چل گئے ہیں اور اگر آپ کسی ان میں سے کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کو بڑا بینیفٹ ہے یا کہیں آپ نے کام کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ آج ہی سے اس کے بارے میں جاننا شروع کر دیں اور پڑھنا شروع کر دیں اب ہم ڈیٹا ویر ہاؤس کی ایک اور ٹیپکل ایپلیکیشن کی طرف چلتے ہیں ڈیٹا ویر ہاؤس کی یہ ٹپکل ایپلیکیشن کیا ہے وہ یہ ہے جی مینجمنٹ یہ ییلڈ مینجمنٹ بڑی عجیب سی چیز ہے عجیب اس لیے ییلڈ کیا کہتے ہیں اگر آپ کسی کلچر والے سے پوچھیں ییلڈ کیا ہے تو وہ یہ کہے گا جی جیلڈ کا مطلب ہے کہ اس کھیت سے مجھے کتنے ٹن یا کتنے من مجھے فصل اترے گی یہ ییلڈ ہے لیکن جب ہم ڈیٹا افکورس ایگریکلچر کا ڈیٹا ویئر ہاؤس بھی ہوتا ہے جو کہ اس کے بارے میں میں بتاؤں گا آپ کو لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ییلڈ مینجمنٹ کی ڈیٹا ویئر ہاؤس کے انوائرمنٹ میں تو ہم ایک بڑی فرق سی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ فکسڈ انوینٹری بزنس فکسڈ انوینٹری کا مطلب بڑا واضح ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے جیسے میں نے آپ کو ایگریکلچر کی مثال دی تھی اب ایک زمین ہے اگر آپ اس زمین میں کھاد ڈال دیں گے پانی ڈالیں گے اور اچھی ورائٹی لگا دیں گے فصل کی تو یہ زیادہ ہو جائے گی اگر آپ نے ساری چیزیں ایسی ہی کر دیں اور خدا نخواستہ کوئی پیسٹ اٹیک وہاں پہ ہو گیا کیڑے آ تو ییلڈ کم ہو جائے گی یا اگر آپ نے کھیت میں آپ کو فصل اچھی نہ لگا سکے یا کم علاقے پہ گئی تو ییلڈ کم ہو جائے گی تو فکسڈ انوینٹری مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ ییلڈ اس میں فکس ہوتی ہے مثال کے طور پہ ہوٹل کے کمرے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو تھے نا ایک مہینے بعد ہوٹل کے کمرے زیادہ کر لیں یا کم کر لیں یا ہر رات چینج ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی یا جیسے جہاز ہے جہاز میں سیٹیں تقریباً فکسڈ ہیں اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دس سیٹیں بڑھا دیں کبھی دس سیٹیں کم کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ ایک فکسڈ ییلڈ ہے مینجمنٹ ہے اس میں ایک اور دلچسپ اور عجیب سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت جہاز اڑ جاتا ہے جب جہاز اڑ جاتا ہے تو جو سیٹیں اس میں خالی ہیں ان کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے اڑتے ہوئے جہاز میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا آج تک کوئی بیٹھ نہیں سکتا سوائے وہ جو سٹنٹ موویز میں جو ایکشن فلموں میں لوگ اڑتے جہازوں میں آ جاتے ہیں جو آپ نے یقیناً کبھی نہیں دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ایک ہوٹل ہے اب ہوٹل جو تھا وہ بارہ بجے انہوں نے بند کر دیا ہوٹل یا بارہ بجے کے بعد تو گاہک نہیں آئیں گے تو وہ جو کمرے خالی رہ گئے ان کی ویلیو بھی زیرو ہو گئی تو ان کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے اب مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ساتھ آپ یہ جو آگ کی فکسڈ انوینٹری ہے جس کی ویلو زیرو ہو جائے گی اس کو آپ میکسیمائز کر سکیں پروفٹ اپنا ٹھیک ہے جی اور وہ میکسیمائز کیسے کریں گے میکسیمائز اس طرح کریں گے کہ اس کی جو کاسٹ ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ فکس نہیں رہے گی وہ کانسٹنٹ نہیں رہے گی مطلب کیا ہوا کہ جس وقت ایک شخص نے ٹکٹ خریدا آکے کے ٹکٹ لیا میں ایک ایسی ایئر لائنس کی بات کر رہا ہوں جو بڑی پرافیٹیبل ہیں اور بڑے عرصے سے دنیا میں جنہوں نے اپنی پوزیشن دھاک بنائی ہوئی ہے اور ڈیٹا ویراؤز استعمال بھی کرتے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ جب ٹکٹ کسی نے خریدا وہ ٹکٹ کی جو ویلو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ فلائٹ سے کتنے ہفتے مہینے دن گھنٹے پہلے ٹکٹ لیا گیا تھا اور جس وقت ٹکٹ لیا تھا اس وقت کتنی خالی سیٹیں تھیں اور یہ جو ٹکٹ لیا گیا ہے یہ ون وے ٹکٹ ہے کہ یہ راؤنڈ ٹکٹ ہے راؤنڈ کا مطلب ہے کہ ریٹرن ٹکٹ ہے اور جس شخص نے ٹکٹ لیا ہے اس نے ایئر لائن کو کتنا بزنس دیا تھا مطلب میرا کہنے کا یہ کہ ایک صاحب ہیں جو کہ صرف ڈسکاؤنٹڈ ٹکٹ ہی خریدتے ہیں تو وہ کہنے کا تو ہیں لیکن ایئر لائن کو بزنس اتنا نہیں دیا تو آپ ویئر ہاؤس سے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ان سیٹوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ان کمروں کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ جن کی آپ نے value, ایک سرٹن ویلو پہ ان کو آپ نے ریلیز کر دینا کمرہ دے دینا ہے سیٹ بیچ دینی ہے اس میں یہ آئی ہوپ کو آپ کو میری بات یہ سمجھ آ رہی ہوگی اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کی کمرہ جو تھا رات کو خالی رہ گیا ہے. یا جہاز سے اڑ گیا آپ کا جہاز اڑ گیا اور سیٹیں بھی خالی تھیں تو کسی کو آپ جہاز کا ٹکٹ دس روپے میں کیوں نہیں دے دیتے بھئی چلیں آپ دس روپے میں نہیں دیتے فلائٹ جاری ہے آپ کی اسلام آباد سے کراچی جا رہی ہے کراچی سے اسلام آباد آ رہی ہے تو جتنے بھی ہزار کا ٹکٹ تھا آپ 500 میں ٹکٹ دے دیں بہتر ہے خالی سیٹ سے تو بہتر ہے پانچ روپے حاصل کر لینا لیکن ایسا نہیں ہوتا ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک بندے کو جہاز میں بٹھائیں گے تو نہ صرف وہ جہاز میں بیٹھے گا آ کے بلکہ وہ سامان بھی تو لے کے آئے گا اور اس کے بعد وہ فیول بھی لی استعمال ہوگا اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہوں گی جو بندہ کمرہ لے گا ہوٹل کا وہ پانی استعمال کرے گا بجلی استعمال کرے گا اور یہ جتنی بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ان سب کی جو کاسٹ ہے اس میں کور ہونی چاہیے تو آ, عزیز طلبہ اور طالبات اور دوستو جو میں پوائنٹ سٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور پتہ ہے چلتا ہے کہ جی وہاں سیٹیں ختم ہو گئی ہیں جہاز کی سیٹیں ختم ہو گئی ہیں اور چند سیٹیں ہیں اور لوگ زیادہ ہیں سیٹیں کم ہیں اب وہاں پہ جو شخص زیادہ شور مچائے زیادہ اچھل کود کرے زیادہ ہاتھ اٹھائے کیا اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے یا ٹکٹ اس کو ملنا چاہیے کہ جو ایئر لائن کمپنی کو زیادہ منافع دیتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا یہ پتا چلے گا اس شخص کے ایئر لائن میں ٹکٹس کا استعمال کرنے کو یا ٹریولنگ کے بیہیویئر سے پیٹن سے اور وہ پیٹرن کہاں سے پتا چلے گا وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس سے پتا چلے گا کہ یہ شخص پچھلے تین مہینے میں چار مہینے میں سال میں اتنی دفعہ اس نے ٹریول کیا اتنا اس نے کمپنی کو بزنس دیا اس لیے ٹکٹ اس کو دینا چاہیے نہ کہ اس شخص کو جو زیادہ اونچا شور کر سکتا ہے جو زیادہ اونچا بول سکتا ہے جو زیادہ اچھا کود کر سکتا ہے مقصد یہ تھا کہ یہ جو میں نے آپ کو مثال دی فکس انوینٹری کی جس کی ویلو زیرو ہو جاتی ہے اس بڑا کریٹیکل ہے کہ جب جہاز اڑے تو اس کی ساری سیٹیں بھری ہوں ٹھیک ہے جی اور جب رات کے دو بجے ہیں تو ہوٹل کے زیادہ سے زیادہ کمرے بکڈ ہوں اس میں لوگ موجود ہوں تو عزیز ساتھیو ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی کیونکہ ڈیٹا ویرا اس کی تو بہت ساری اپلیکیشن ہیں میں ایک اور اپلیکیشن کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اس کی طرف آتا ہوں تو ساتھیوں میں نے آپ کو ٹپکل ایپلیکیشنز بتائیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اب ٹپکل ایپلیکیشن کے بعد میں ایک بڑی خاص اپلیکیشن آپ کو بتانے لگا ہوں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی یہ ایک ریسنٹ اپلیکیشن ہے جو کہ ایگریکلچر یا زراعت کے اندر ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں آپ پڑھتے بھی رہے ہوں گے کہ اگریکلچر از دا بیک بون آف آر اکانمی یہ بڑی ہی صحیح بات ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر پاکستان میں سات یا آٹھ فیصد یا سیون یا ایٹ پرسینٹ لوگ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں یا آئی ٹی سے مستفید ہو رہے ہیں تو پاکستان کے ہر شخص نے روٹی کھانی اور کپڑا پہننا ہے ایگریکلچر ہر شخص کو افیکٹ کرتی ہے اور جب آپ ایگریکلچر میں آئی ٹی کو لے کے آ جائیں تو اس سے بڑی کامیاب کامبینیشن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی تو ایگریکلچر ڈیٹا بھی کی ضرورت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے وہ فائدہ ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے ادارے ہیں ایک دو نہیں ہیں بہت سے ادارے ہیں جو کہ کئی اشروں سے ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں کئی اشروں سے ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ جو ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں موسم کا ڈیٹا بھی ہے موسم کا بڑا کلوز تعلق ہے بڑا قریبی تعلق ہے زراعت کے ساتھ اور یہ جو موسم کا ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے اگر میں آپ کو اس کے ایٹریبیوٹس بتاؤں یا کالن بتاؤں تو وہ 50 سے زیادہ ہیں اور اگر ہم سارے ڈیٹا کو دیکھیں تو جن کالمز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کالمس تو سو سے اوپر ڈیڑھ سو کالمز یا اس سے بھی زیادہ کالمز یا ایٹریبیوٹس ہو جاتے ہیں اور جب ہم ہسٹوریکل ڈیٹا کی بات کریں تو وہ تو ڈیٹا کئی اشوروں پہ چلا جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں ملینز آف ریکڈس کی ہمارے ہاں بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیسیزن میکنگ ہوتی ہے اس سارے ڈیٹا کی بیس کے اوپر ایکسپرٹ ججمنٹ پہ ہوتی ہے یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ انسان 6 یا سات ایٹیبیوڈ سے زیادہ کو سائملٹینیسلی ایک ساتھ پروسیس نہیں کر سکتا اگر آپ گاڑی چلاتے ہوئے کھانا بھی کھائیں کچھ سگریٹ بھی پئیں اور ساتھ جوس بھی پیئیں اور گانا بھی سنیں اور موبائل فون پہ بات بھی کریں تو ایکسیڈنٹ سے بچنا بہت مشکل ہے تو یہ جو سارا ڈیٹا ہے اس کو جب آپ ایک ویئر ہاؤس میں ڈالیں گے ایگریکلچر ویئر ہاؤس بنے گا تو بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے جو کہ ویسے آپ کو مل ہی نہیں سکتے اور وہ جو سوالوں کے جواب ہوں گے وہ سوال کیا ہوں گے مثال کے طور پہ کون سی چیز کس وقت چاہیے ہے کتنی چاہیے ہے آئندہ کتنی چاہیے ہوگی یہ چیز کیا ہو سکتی ہے یہ چیز سیمنٹ ہو سکتی ہے یہ چیز گندم ہو سکتی ہے یہ چیز پیسٹیسائڈ ہو سکتے ہیں پیسٹیسائیڈ وہ دوائی ہے وہ کیڑے مار دوائی ہے جس سے آپ ان کیڑوں کو مارتے ہیں جو کہ فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک بڑی طویل لسٹ ہے جو کہ ایگریکلچر میں ویئر ہاؤس کی اپلیکیشن ہے اور اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ میں نے بہت اس میں کام بھی کیا ہے ایگریکلچر ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اور ان اللہ تعالی ہم اس کی بڑی ڈیٹیل کے اسٹڈی بھی اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آئی ٹی کو اگریکلچر میں استعمال کریں یعنی کہ ایگرو انفارمیٹکس اس کے کتنے دورس نتائج ہیں کتنے فائدے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کیا قسمیں ہیں ہم نے بات کی تھی فائنینشیل کی ہم نے بات کی ٹیلی کمیونیکیشن کی ہم نے بات کی انشورنس کی اس کے بعد ہم نے بہت سی اپلیکیشن کے بارے میں بات کی جس میں پروفیٹیبلٹی انالیسس تھی جس میں فراڈ ڈٹیکشن تھا جس میں رسک مینجمنٹ بھی تھا اور ہم نے آخر میں ایگریکلچر کے بارے میں بات کی تو امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اب آپ کانسیپٹس کو ڈسکس بھی کریں گے آپ کتاب بھی پڑھیں گے اور تیار ہوں گے اگلے لیکچر کے لیے تو اس کے ساتھ میں ساتھیوں طلب طلباء طالبات آپ سے اجازت چاہوں گا اور اب انشاءاللہ اللہ چھٹے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ